یاد جالو رسولن رسولن سے پہلے کیا مقدر ہے یاد جالح اور بنائیں جو اس کو رسول بنی اسرائیل کے حضرت السلام کس کے رسول ہوں گے تمام کائنات کے یا صرف بنی اسرائیل کے صرف بنی اسرائیل کے اور بنائیں گے اس کو رسول بنی اسرائیل کے اچھا جی یہ بی بی مریم کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہیں ابھی تک ایسا السلام پیدا نہیں ہوئے یہی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے اور بی بی صاحبہ کیا خوش خوشخبری دی جا رہی اب آگے دیکھو انی کچے تو کن یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہے وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو کیسے تبلیغ ہو گئی لہذا یہاں ان دماغ ہوگا یا نہیں او پہلے میں بتا رہا ہوں یا نہیں بتا جی پہلے بتا رہا ہوں میں کہ بعض اوقات ان دماج ہوتا ہے عبارت کیا کی جاتی ہے مقدر کی جاتی ہے تو اس سے پہلے بھی اندماج ہے آپ جلال شریف کے اندر دیکھیں باغ دائی صاحب کیا کہ بی بی مریم کو بشارتے ملی اس کے بعد یہ علیہ سر پیدا ہوئے بڑے ہوئے ان کو نبوت ملی اور پھر کرنی ہوئی یہ ساری عبارت کیا ہے ہے تو اوپر حاشے پہ لکھ رہو اس مقام پہ انتماج ہے کہ ہماری ہی ہوتا ہے انتماج معذور اس مقام پہ کیا جی اندماج ہے اور انی کا جی تو گمبے آیا تو یہ تبلیغ عیسا ہے بھائی بی بی صاحب کو بشارتیں نہیں مل رہی اس کے بعد بازو ہے کہ پیدا ہوئے نبوت ملی آپ تبلیغ کر رہے ہیں تبلیغ عیسا تو انی کا جی تو تم کے نیچے کا لکھ رہے ہو تبلیغ عیسا بے شک میں تحقیق لے آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانیاں آیا تین سے مراد جن سے آیا ہے کیا نشانیاں بھائی نبوت پہ نشانیاں وہی ذات بے ش میں تاغی لے آیا ہوں تمہارے پاس علیہ السلام کہہ رہے ہیں نشانیاں اپنی نبوت پہ میرے رب تم تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں کیا تھی موجات اب آگے موجات کا ذکر ہے انی اخلوک کا قوم موجات عیسا علیہ السلام کے موجاد ہی شروع ہو گئے نمبر ایک لکھو اخلوک کلا بے شک میں پیدا کرتا ہوں یا بناتا ہوں بے شک میں بناتا ہوں اسے تمہارے مٹی سے شکل پرندے کے مٹی سے پرندہ بناتے تھے علیہ السلام یہ پرندہ کہتے ہیں چمگا تھا اسی کو بناتے تھے بھائی اردو میں چمگادڑ کہتے ہیں وہ فارسی والے اس کو کہتے ہیں شکرا کیا وہ جانتے ہوئے؟ کوئی ہے فارسی والا ہاتھ کھڑا کرے نا فارسی میں کیا کہتے ہیں شپرا سمجھے شپرا استعمال تھا شب پررا کیا رات کو اڑنے والا شب پررا تو فارسی والے شپرا اس کو کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں چم گا دست ڈر لگتا ہوا ہوتا ہے چن چن. میں में تاستے تمہارے مٹی سے میشر से کے اس کے پرندے کے پا پھونکا دیتا ہوں हूं اس کے پب ہو جاتا ہے سچ का کا پرندہ ساد حکم اللہ क्या परिंदा کیا गया ہو گیا تو اللہ کے حکم سے یا ان کے حکم سے پرندہ بنانا عیشا کا کام اور اس کو اڑانا کس کا کام اللہ کا کام تو موجودہ سال میں پیرے خدا ہوتا ہے کا ہوتا ہے خدا بندی ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پہ شادی ہوتا ہے وہ ابرے الکما میرے لیے ہر نبی کو موج دے دیے گئے وقت کے مطابق حضرت موس علیہ السلام کے دور میں کس کا چرچا تھا جادو کا تو ان کو کے مطابق دیا کہ لاٹیاس تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب کا چرچا تھا اس کا یونانی طب کا بہت خرچہ تھا بڑے بڑے قابل حکیم پائے جاتے تھے اور سب کو علاج کر لیتے تھے لیکن نہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے نہ برش کی بیماری والے کا علاج کر سکتے تھے برش کی بیماری یہ ہوتی ہے یہ ہاتھ پاؤں بجوگ پہ صفح صبح داغ ہو جاتے ہیں ایسے ایسے منہ پہ ایسے وہ بڑھتی جاتی ہے لا علاج ہوتی ہے تو برف کی بیماری کا علاج نہ پہلے کا نا بھائے مادرزات اندھے کا علاج نہ پہلے نہ اب ہے بالکل ماں کے پیڑ سے اندھا پیدا ہو علاج ہو سکتا ہے بال میں کوئی کمزوری ہو جائے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ طبیبوں کی طاقت سے باہر تھیں تو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو یہی موزا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلاغت کا چرچہ تھا تو اللہ تعالی نے آپ سے پر قرآن نازل کر دیا تو بلاغت قرآن کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے ایک آدمی نے میرے اوپر سوال کیا کہ عیسی علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم مردوں کو زندہ کرتے تھے میں نے کہا عیسی علیہ کہ السلام جو معد کہاں ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے چار مردوں کو زندہ کیا اسی وقت پھر اللہ نے مار دیا آپ ہیں وہ مردہ دے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ موضاء دیا ہے جو اب بھی موجود ہے جائے آپ کے سامنے اور قیامت تک <تصفح> صحبوش ہو گیا کرے کہ یہ کیا قیامت ہے اور اس کے ساتھ ظاہری مردے جو ہیں ان میں حیات آئی سبحان اللہ قرآن پاک کے ساتھ اور مردے زندہ ہو رہے ہیں اور روحانی زندگی آ رہی ہے نہیں تو یہ حیات سب سے اونچی ہے اوبر اکما ہا یہ موجل نمبر کتنی ہے جی دو اور اچھا کرتا ہوں میں اک کو ما درزا اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو یہ میں بتا چکا ہوں نا اچھا جی وا او اللہ تا بے دہ یہ نمبر کتنی ہے جی تین اور زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو ساتھ حکم اللہ اللہ کے تو مردے کو زندہ کرنا حقیقت میں فیل کس کا تھا وہ خداوندی فیل تھا حضرت ہوا چار مردے زندہ ہوئے لیکن وہ بھی وقت مر گئے معوضا نمبر, جی؟ نمبر چار اس علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آتے تھے نا تو علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ ابھی تم دال کھا کے کیا آیا بوشت کے اخدا دے دے جو ذخیرہ بناتے ہو اپنے گھروں کے اندر بتا دیتے کہ پلاں چیز ہے پلا چیز کا ذخیرہ ہے, ہے. نیچے موجات بے شک شکوجات میں اربت دلیل کافی ہے واسطے تمہارے میری نبوت تھی آیا کن کے نیچے کو میری نبوت تھی دلیل کافی ہے واسطے تمہارے میری نبوت تھی اگر ہو تمدے کن اس سے پہلے بھی جے تو کو محدود ہے جے تو کو مسد اس کا تعلق پہلے اور جی آیا ہوں میں تمہارے پاس تصدیق کرنے والا اس کتاب کے جو آگے میرے ہے وہ کیا چیزیں جو حرام کی گی تمہارے اوپر اور کے اندر چند چیزیں حرام کی گئی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا حلال ہے پہلا حکم مصنوع ہے وہ آگے پڑھو گے کہ یہود کے اوپر ایک چربی حرام تھی کیا حرام تھی شہم و ہما آگے آئے گا یہ بکری گائے وغیرہ کی چربیاں کیا تھی حرام تھی دوسرا ہے کل عزیز و قر ہر ناخن والی چیز بھی کیا دی حرام تھی نا ان سے مراد ہے بند ان کے پاؤں یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ پرندوں کے پاؤں ایسے کھلے ہوئے نہیں ہوتے لیکن گھوڑے کا پاؤں کیا ہے کیا ہے بند ہے نا اس کا پاؤں اونٹ کا پاؤں کیا ہے بند ہے بدخ کا پاؤں کیا ہے بند ہے شترمر کا پاؤں بند ہے ایسے بند ہوتے ہیں تو یہ چند چیزیں تھیں ان کو کل روزی ذکر کہتے ہیں جن کے انگلیاں کھلی ہوئی نہیں تھی پرندوں کی دیکھتے کھلے ہوئے برغی کی دیکھ لو کھلی لیکن بداخل کی کا ہے وہ بند ہے شکر مو یہ آرام تھے اون بھی آرام تھا گھوڑا بھی حرام تھا سمجھے نہیں تھا دیکھو جی اور تاکہ حلال کروں واسطے تمہارے بعد وہ چیزیں جو آرام کیجیے کی تمہارے پر نیچے کھلو نا چربیاں کلو دی آگے تحقیق باغ اللہ دی چربیاں و کلو زیز حلال کرتا ہوں بس تمہارے بعد وہ چیزیں حرام کی گئیں وہ جے تو اور آیا ہوں میں تمہارے پاس سات دلیل پہ تمہارے رقص یہ جن چیزوں کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ حلال ہیں ان پہ بھی دلیل آئے ان پہ بھی کہا ہے دلیل ہے میرے پاس نفس کی فتح اللہ اصول کامیابی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری یہ دو ہیں سور کامیابی انبی رب خلاصہ عیسا خلاصہ تعلیم عیسا عیسیٰ کی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے کہ مجھے خدا کا بیٹا سمجھو معبود سمجھو یا خدا کو معبود سمجھو ہاں اللہ کو معبود سمجھو خلاصہ تعلیم عیسہ یہ ہے کہ بے شک اللہ رب ہے میرا رب ہے تمہارا تو سفا کروس کیجیے سیدھا راستہ فلما آستہ عیسا میں قوم, اناد قوم, اناد قوم علیہ السلام دی قوم میں تبلیغ کرتے رہے لیکن قوم بھی یہودی دے نا کیا دے یہودی درم خاک ہوتے ہیں تھوڑے آدمی مسلمان ہوئے یہو جو نے بادشاہ کو کہہ دیا اس وقت کا بادشاہ تھا کہ عیسی جو ہے نا یہ تورات کو تبدیل کر رہا ہے تو کو کیا کر رہا ہے دیکھو تو کے اندر کیا تھا کہ فلاں فلاں چیزیں کیا ہیں ہیں یہ کہتا ہے کہتے حالات کو تبدیل کر رہا ہے غلط قسم کا آدمی ہے بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ عیسا کا کرو گرفتار کرو اب عیسا علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ وہ بار ہواری تھی ان کے اور بھی, بھی ہوں گے بیٹھ گئے تو آدمی کہ پہلے ان کو پہچانے پھر گرفتار کرے ایک کے بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کے دی دی تو گرفتار کرنے والے جو آئے نا اس کو عیسا سمجھ کے گرفتار کر لیا عیسا رسم کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا دیا ان نے اس کو عیسا سمجھا سونی پہ چڑھا دیا وہ بعد میں شرط میں رہے سمجھے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے اور یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے پیشی اختلاح کے اندر ہے کہ قدم پت قوم لکھو پا پہ معلوم کیا عیشہ نے ان سے کفر کو فرمانا کہ من انسار اللہ کون ہے مددگار میرا ذاہب اللہ اللہ جار مجرو مطالعہ کس کیا ہے کے کون ہے مددگار میرا لے کے جانے والا رو اللہ, اللہ کے اللہ کے دین کی میں دعوت دیتا ہوں رو اللہ علیہ السلام نے دعوت دی ہماری ہاں میں مددگار اللہ کے دین کے امام اللہ صلاح اللہ کے گواہ ہو جاتو با طور کے ہم کیا ہے ہمارے پردگار ایمان لے ہم ساتھ اس کے نے اور تابے کی اتباع کے ہم رسول کے پاس لکھ تو ہم کو ساتھ مستدین کے شاہدین بمانے وہ سب یقین تصدیق کرنے والوں کے ساتھ بھائی وہ ہواری کیا تھے بعض علماء بات کہہ دیں کہ ہواری تھو بھی تھے وہ بارہ آدمی تھے کہتے دھو بھی تھے وہ چونکہ کپڑوں کو دھو کے صاف کرتے تھے اس لیے ان کا نام کا رکھا گیا ہماری حوصلہ ہے اور کہتے سی کو وہ بحث کی ہوروں کو بھی ہور چوں کہتے ہیں وہ بھی گوری ہوں ہوگی سفید لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ وہ شازا دے تھے کیا شاہی اچھا خاندان کے آدمی تھے وہ بارہ تھے وہ اچھے کپڑے پہنتے تھے صبح جیسے ان کو سمجھا جی دو کال ہیں یا دو بھی تھے یا شاہزاد ہمارا رجوع اس کی طرف ہے و ماں کروں و بر اللہ مکر یہ و حفاظت باری تالا مکر یہود حفاظت باری یہود نے مکر کیا اللہ نے فضل بھائی مکر کا لفظ ہے نا عربی میں کہتے ہیں تدبیر لطیف مکر کے اس کو کہتے ہیں باری جو تدبیر ہو گہری تدبیر ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے مکر عربی لفظ ہے ہماری زبان میں مکر کا لفظ غلط ہے لیکن عربی کے اندر ماکر کس کو چاہتے ہیں تدبیر لطیف ہو اب دیکھو ماکر کی نسبت اللہ کی طرف کی ہی ہے اگر معنی غلط ہوتا تو اللہ کی طرح نسبت کرتے تو پھر میں وہ ماں انہوں نے بھی تدبیریں کی خفیہ انہوں نے بھی تدبیریں کی خفیہ اِسارے السلام کو قتل کرنے کی وہ ماں کر لا اللہ نے بھی کہا کہ تدبیر کی اور اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والوں کا آپ دیکھو ماں کرین کے ساتھ خیر کہ معلوم اس کال اللہ یا یوسا. انہوں نے بھی تجویزیں کی اللہ نے بھی تدبیر کی تجویز کس کی غالب رہی کس کی بھئی اللہ کی اب کوئی جی خدا بندی کا بیان. تدبیر خداوندی کا بیان تدبیر تجویر ایک ہی چیز ہے تدبیر خداوندی جس میں پانچ وعدے ہیں تدبیر خداوندی جس میں کتنی وعدے ہیں جی پانچ وادے ہیں. جب فرمایا اللہ تعالی نے اے یوسا انی متوقع کا بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو وہ توفیقہ منہ یہ کو پورا پورا لینے والا ہوں یہاں توفی کا میں ہے کسی چیز کو پورا پورا لینا یعنی روح مال جاس لینے والا ہوں ایسا بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو وہ کیسے پورا پورا لینے والا ہوں آگے واؤ کہنی لیے لکھو تفسیریا واؤ تفسیریا ہے بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو جائنگ اٹھانے والا ہوں تجھ کو طرف اپنے تفسیریا گئی اور رات کہ تفسیر بن گئی کیس کی بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو یعنی اٹھانے والا ہو تو اس کو طرف آپ بنے اکثر مفسرین یہی مانا کرتے ہیں کہ پورا پورا لینے والا ہو تو اس کو یعنی والا اس کو طرف اور اس کے مطابق بھی ہے بما کا ہو بما شالاب ہو و شب عالم بما کا تلو ہو یقیناً برافا اللہ نے بالکل قتل نہیں کیا یقینی بات ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت سو اس کے مطابق بھی ہے یہ مرزئی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مانا کیا ہے متوفی کا مانا فوت کرنے والا ہوں تج کو ابن عباس نے کا منع کیا ہے فوت کرنے والا ہوں میں تجھ کو تو اس کا جواب بھی سن لو حضرت ابن عباس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب آپ مر گئے ہیں یا سولی پہ چڑھ گئے ہیں ابن عباس کا مطلب یہ تھا کہ یہودی آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے یہودی آپ کو کیونکہ یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا دا مس قتل کریں گے سوری پہ چڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبری دے دی کہ اے عیسا تو تب ہی موت مرے گا یہودی تو جو قتل نہیں کر سکیں گے اپنے وقت کے اندر تو مرے گا اور فی الحال تجھے میں اٹھا لیتا ہوں آسمان کی طرف یہ دیکھو میں پڑھتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا ذرا اور کرنا وبن عباسی یعنی رافیہ کا سمبا متوفی کا بھی آخر زمان دیکھ رہے ہو ابن عباس یعنی کا کہتے ہیں اب میں تجھے اٹھانے والا ہوں اور تجھے موت دوں گا کس کے اندر آخر زمانے کے اندر یہ ہے وہ انبن عباسی یعنی راپیہ کا متوفی کافان علامہ سردی کی جلد نمبر دو سفا چھتیس ٹھیک ہے موت لیکن کیا کہتے ہیں کہ متوفی بعد میں ہے رافیل کا کیا ہے فی الحال سوچ کو میں اٹھاؤں گا اور اپنے وقت کے اندر ما دوں گا آپ سوال کریں گے جب متوقع بعد میں آتے اس کو پہلے کو لایا گیا پہلے لایا گیا ای سارے سلام کی خوشخبری کے لیے کس کے لیے کہ اے ایس اس کو قتل نہیں کریں گے خوش ہو تو اپنے وقت میں مرے گا یہ بہت مقدم سے لیے کیا گیا تاکہ اِسار اسلام خوش ہو جائیں یہ قتل نہیں کر بھئی بات ہی سمن اچھا تو ابن عباس سے جو انہوں نے حوالہ پیش کیا ابن عباس نے تو یہی کہتا ہے کہ سما متفقی کا بھی آخر زمانے والا تو ابن عباس کا حوالہ ان کے کام کا نہیں آیا تو اب ابن عباس کے حوالے کے لحاظ سے متوفی کا ہوگا آخر زمان میں ہوگا کہ وعدہ نمبر ایک لکھو اور کا پہ ابھی ہوگا وعدہ نمبر کتنی دو و مطروں کا من کا تیسرا وعدہ اور پاک کرنے والوں تجھ کو کافروں سے تجو کیسے پاک کرنے والا ہوں واد نمبر تو یہ ہے کہ میں نبی آخر زمان پہ جوں گا جو تیری اور تیری اما کی تہارت گیان کرے گا سبحان اللہ اور یہودی تحمد لگا دیتے یا نہیں بی بی مریوں پہ توحمد لگا دیتے بھی تو, تو صفائی کس نے دھیان کی لب آخر زمانے اور قرآن نے دھیان دی تیسرا وعدہ پاک کرنے والا سے دوستوں کا باو کا وعدہ نمبر کتنی چار اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو مانیں گے تیری رسالت کو اتباؤ کا من تیری رسالت کو مانیں گے یا اتباع سے مراد تمام میں اتباع نہیں اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو اتباع کریں گے یعنی تیری رسالت کو مانیں گے نیچے لکھ لو مسلمان اور عیسائی مسلمان اور عیسائی اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیری رسالت کو مانیں گے اوپر ان لوگوں کے جو کاف کریں یہودی لکھ لو ادھر قلعہ یوم کیا قیامت تک اب آپ نظر انصاف سوچیں دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں اور عیسائیوں کی حکومتیں زیادہ ہیں یہودوں وہ یہودی کو جو ایک اسرائیل ہے سر اور وہ بھی امریکہ اور برطانیہ کی چھاونی بنی ہوئی ہے امریکہ برطانیہ ہاتھ اٹھا لیں تو دو دن میں ختم ہو جائیں گے تو قیامت مت کون غالب رہیں گے یہودوں کے اوپر مسلمان اور عیسائی ان کی حکومتیں ہوں گی غلبہ ان کا ہوگا لوٹنے تمہارا کروں گا درمیان اختلاف کرتے ہو فیصلہ اللہ نے فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان یہ بیان کا ہے بیان یہ مرزا جو ہے جہاں بھی جاتے ہیں نا پہلے پہلے یہی مسئلہ چھیڑتے ہیں کہ مر گئے مولانا محمد جلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا میرے استاد تھے حضرت مولانا خیر الرحمۃ اللہ علیہ جلندری خیر اللہ تو مرزا آ گیا بات شروع کر دی گئی سارا سر مر گئے میں نے کہا دعا خیر دعا خیر مر پھر کہنے لگا کہ مرزا غلام مت کا یعنی نبی ہے میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا, کہا, تو تو کہا مرزا کیوں لبی وہ بر عیشا نبی بنے کون مرزا پوپ کا ہے یہ ہاں؟ برے اور نبی بنے کون مرزا پوپی مناسبت کیا ہے <تصفح> مرزا کہ مرزا کیوں نہ ہوتی ہے کہ میرے استاد تھے حضرت مولانا خیر الحمۃ اللہ جلندری خیر الفار تو مرزا ہی آ بات شروع کر دی گئی عیسائی شرح مر گئے میں نے کہا دعا خا خیر پھر کہنے لگا کہ مرزا غلام مت قادیانی نبی ہے میں نے کہا میں نبی ہوں میں نے کہا میں نبی ہوں, میں ہوں. تو نبی میں نے کہا مرزا کیوں نبی وہ بر عیشا نبی بنے کون مرزا پوک کا ہے یہ نبی ہاں؟ بنے کون مرزا پوکو بھی مناسبت کیا ہے مرزا نے میں نے کہا نبی نے کہا مرلا کیوں نہیں کوئی مراسبت بھی, بھی ہوتی ہے کہ عیسائی رام جی چونکہ مر گئے جہاں گے یہی بات چڑی کہاں حضرت بیان نے فیصلہ لکھا ہے بیان نے فیصلہ کا جو کافر ہیں فوج دوں گا دوں گا میں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کافر یہی جی یہودی دنیا میں ان کو عذاب ملے گا یا نہیں عیسا علیہ السلام جب اتریں گئے نا یہود کو خوب رگڑا نکالیں گے عیسائی تو فوراً مسلمان ہو جائیں گے سمجھے امن اہل کتاب یوم قبلا موت علیہ السلام کی موت سے سارے اہل کتاب جب بن جائیں گے مسلمان بن جائیں گے اب اہل کتاب مسلمان بنے ہیں سارے تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ کی موت نہیں ہے آئیں گے ان کی موت سے پہلے باقی یہودی کریں گے تو سارا شرام لش کر تیار کریں گے جنگ کریں گے حدیث پاک میں آتا کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو درخت بھی بولے گا پتھر بھی بولے گا میرے پیچھے کون ہے یہودی خبر چھوس کو دیکھو جی یہی ہے عذاب دوں گا عذاب ساتھ دنیا میں یہی عذاب ہے آخرت کے اندر اور نہ ہوں گے بشارت جو مومن ہے ایمان لائے عمل کے اچھے بس پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ثواب بن گئے اور اللہ تعالیٰ نی محبت ضال کا مو درزہ برائے اس بات رسالت جملہ مو درزہ برائے اس بات رسالت فرما اے میرے محبوب یہ مذکور دال کا کے ہے کون ہے علیہ السلام کا واقعہ یہ مذکور پڑھتے ہیں اس کو اوپر تیرے منال آیات کائ نہ مینال آیا جار مجروم تالے قائم ہے دراڑے کے ہونے والے یہ واقعہ دلائل نبوت سے آیات کے نیچے کیا لکھنا ہے آ, ہونے والا ہے یہ واقع ذرائع نبوت سے وہ ذکر حکیم اور بیان ہے پکا عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہم نے کی ہے یہ پکا بیان ہے ان ماسلہ اللہ کا ماسل اعظم تکمیل جواب شبہ تکمیل جواب شبہ تکمیل جواب شبہ بھائی عیسا علیہ السلام کے بارے میں جتنی شبہات دور ہوتے آ رہے ہیں اب جواب شبوں کی تکمیل ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو عیسا علیہ السلام تو کی ماں ہے اور باپ نہیں ہے باپ جب باپ نہیں تو خدا باپ ہیں عیسائیوں نے کہا جب باپ نہیں سا تو کون ہے خدا باپ ہے اللہ تعالی نے کرمایا عیسیٰ کی حالت ایسی ہے جیسے آدم کی کیا آدم کا نہ باپ نہ ماں پھر آدم کا باپ بھی خدا کو بنا دے کیا کہ آدم کا باپ کون ہے خدا ہے پھر ماں بھی, بھی تلاش کر ان کی تو ماں ہے تو آج یہ سمجھ یہ تکمیل جواب شبوں کی کہ بے شک مثال عیسیٰ کی نزدیک اللہ کے مثل کس کیا ہے آدم کی کہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا اس کو مٹی سے پھر کہا اس کو ہو جا پکون یقون ہے مزارے لیکن بما نے مار دیا ہو جا تب ہو گیا الحق میں کا تاکید مضمون حق کا مانا امر واقعی لکھو امر واقعی یہ امر باقی ہے تیرے رب کی طرف سے جو ہی سارے سروں کے بارے میں اپسنا ہو تو شک کرنے والوں سے اے مخاطب عام مخاطبوں کو کہا گیا. حضور کو نہیں کہا گیا حضور کو کوئی شک نہیں کہا پسنا نہ ہوتی شک کرنے والوں سے عام فمن دعوت مباہلا آخر میں دعوت مباہلا بھائی مناظرے کے اندر تو ہر جائے کون ہر جائے وہ وقت دے نجران نجران کی عیسائیوں کا باپ مراد میں ہار جائے آخر میں اب دعوت مبالہ دعوت مبالہ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے عزیزوں کو اکٹھا ہی کرتے ہیں اپنے پیاروں کو ہاں پھر دعا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ حق کو واضح فرما دے جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے تباہ ہو جائے یہ دعوت مبالہ ہے تو میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مبالا پیش کی ان کو حضور تو سد و پعاض ہے اپنے عزیز میں وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنقین سمجھے جی حضرت علی تھے حضرت حسن تھے حضرت حسین تھے نورانی شکلیں تھیں سمجھے اب وہ عیسائی کو تیاری کرنے لگے تو اب وہ حادثہ بن کہنا ہوئے خدا کا خوف کرو وہ جانتا ہے نا حضور سچے نبی ہیں اتنی نورانی شکلیں ہیں حضور دعا مانگیں گے یا امید کریں گے تباہ ہو جاؤ گے کبھی وہ جل جاؤ گے آگ میں چل جاؤ گے صرف حضور کے ساتھ صلح کر لو تو آئے حضور کے ساتھ صلح کی جز ادا کرنے کا کیا کہ ہم ٹیکس ادا کریں گے جز ادا کریں گے یمن کے اندر ہوتے تھے کپڑے بہت ہوتے تھے اتنے کپڑے بھیجیں گے تو آصیر کے اندر لکھا ہوا ہے تو جزا کا فیصلہ کر کے واپس لوگ یہ ایک بات میں عرض کروں ہمارے علماء لکھتے ہیں جو مسلمانوں کی آپس اندر جماعتیں ہیں نا یہ ایک دوسرے کو مبالحے کی دعوت نہ دیں چند دن پہلے دیکھا تھا ہمارا کہ جو بندیوں کو بریزوں کو مبالے کی دعوت دے رہا تھا کول عدیسوں کو مبالحے کی دعوت دیتے ہیں یہ نہ دعوت دیا جو کچی طور پہ کافر ہیں نا ان کو مبالے کی دعوت دے جو مرزائی ہیں کیا قطی طور پہ کافر ہیں تمام مسلمانوں کی جماعتی جیسے حکومت نے میں ان کو کافر قرار دیا ہے کہ آپس میں چھوٹے موٹے مسائل جا کے دعوت وبالا نہ دی جائے آخر میں دعوت مبالا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دعوت نبالا دیں گے اللہ تعالی حق کو واضح کر دے گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کے ساتھ دعمبالا کا کریں اسی وقت بھی مر جائے یہ اللہ کے کارن ہے مرزا تو خیر فارج کیا تھا میں. تو پہلے بتایا میں نے جھگڑا کرتے علم امر ہے آپ فرما دیجیے او پکارتے ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو وہ انفوسنا کم اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو اب یہاں شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے تو تھے حسن حسین عورت عورتی تھی بی فاطمہ اور علی بیٹے تو نہیں تھے لہٰذا وہ انفسنا و انفسکم کے اندر کہ حضور کے عین تھے کیا علی حضور کے کیا تھے عین تھے یعنی گویا کہ ان کو نبوت کا درجہ دے رہا ہے حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ علی حضور کے بیٹے تھے بس داماد کا ہوتا ہے وہی وہ بیٹا ہوتا ہے ادو کی پرشن ہے, ہے مبالا پھر التجا کریں گیڑ گڑائے اللہ تعالی کے سامنے آج ہی کریں پھر التجا کریں ہاں ہم اس طور پہ کیفیت مبالا کرا بھی لکھو بس کریں ہم لعنت اللہ تعالیٰ کی کیس کو ان لاہور کا سچل حق خلاصہ بحث خولا بحث اور سابقہ بحث اور دلائل سابقہ اندازہ سضلاق بے شک یہ البتہ یہی بیان ہے سچا کے اس کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں وما من اللہ. اس کا خلاصہ یہ کہ نہیں معبود مگر اللہ عیسیٰ معبود نہیں بن سکتا اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ کیا ہے غالب ہیں حکمت والے ہیں قیمت ب صدر یہ پھر جائیں تو بے شک اللہ تعالی جاننے والے ہیں ایسے مفتیے ہو یہ ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا مبالا بھی ہوا ان کے ساتھ نجران کے ساتھ آگے پھر ان کو اہل کتاب تمام کو دعوت دی جاتی ہے آؤ دین کی طرف آ جاؤ یہ مناظرہ مبال ختم بات کے ساتھ بے اتفاق کی بات ہے کہ کل میں سفر کر کے آ رہا تھا میں نے موروں سے تیری فون کیا میرے استاد محترم رہتے ہیں حضرت مولانا شمس الدین شاید حیدرآباد میں ان کی زیارت کے لیے میں جاتا ہوں میں نے تھا زیارت کروں تو جب ٹیلی فون پہ رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ میرے استاد المحترم کی بیوی اہلیہ فوت ہو گئی ہے بہرحال استاد کی بیوی تو امی ہوتی ہے نہیں استاد ابو ہوتا ہے وہ امی ہوتی ہے تو مجھے یہ سعدت تنصیب ہوئی کہ میں اپنی امی کا جنازہ پاڑ لیا تھا عشق کے بعد استادوں کے ساتھ بھی میں نے تعزیت کر لی تھی حضرت بھی فرما رہے تھے ان کے بیٹے بھی کہ دعا ضرور کرنا الحمد للہ یہ بابر کا جتماع ہے تو دعا کریں اللہ تعالی ہماری امی کی مغدر فرمائے ترقی درجات فرمائے الحمد للہ اللہ اللہ